جو روایات شب برات کی فضیلت کے بارے میں آتی ہیں اس میں جو چیز سب سے ہمارے لیے عبرت انگیز ہے اور انتہائی توجہ کی طالب ہے کہ مختلف احادیث میں مختلف گناہوں کے بارے میں یہ آیا ہے کہ ان گناہوں کے مرتکب شخص کی شب برات کے اندر مغفرت نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اس گناہ سے قوبانہ یعنی اس گناہ کی حالت میں اس گناہ کے ساتھ رہتے ہوئے یعنی کہ اس کی مغفرت کو اگر اللہ ج مثلا ایک مجمعے کے بارے میں فیصلہ فرما رہے ہیں کہ اس پورے مجمعے کی مغفرت ہو رہی ہے تو اس میں سے جو جو شخص ان مخصوص گناہوں میں مبتلا ہوگا اس کی مغفرت کو روک دیا جائے گا اس کو مؤخر کر دیا جائے گا جب تک کہ اس کو حقیقی توبہ کی توفیق نہ مل جائے یہ بڑی خطرناک بات ہے روایات مختلف ہیں ان سب کو اگر آپ جمع کر لیں کسی حدیث میں دو گناہوں کے بارے میں آیا بعض احادیث میں چار گناہوں کے بارے میں آیا کسی حدیث میں پانچ گناہوں کے بارے میں آیا اس موضوع اور اس باب سے متعلق تمام احادیث کو جمع کرنے لیں کہ وہ کن کن گناہوں کا تذکرہ آیا اس کے بارے میں تو وہ کوئی چودہ گناہ بنتے ہیں کہ چودہ قسم کے گناہ وہ ہیں کہ جو شخص اس کے اندر مبتلا ہوگا اور اس ابتلا کے ہوتے ہوئے وہ شب برات کے اندر اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت مانگے گا تو اس گناہ کے ہوتے ہوئے اللہ جلل شانو اس کی مغفرت نہیں فرمائیں گے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائیں گے ان میں سے سب سے پہلا گناہ شرک مشرک کی مغفرت نہیں فرمائیں گے جو انسان شرک کے اندر مبتلا ہوگا تو حالت شرک میں اور شرکیہ افعال اور اعمال کرتے ہوئے وہ اللہ جل شاہ سے کہے کہ مجھے اس رات کی کا فائدہ مجھے پہنچ جائے اور مجھے شرط کے ہوتے ہوئے میری بخش ہو جائے تو وہ نہیں ہوگی اس لیے انسان کو ہر وقت کل میں الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کیفیت کے ساتھ پڑھنا چاہیے کہ الہی میں تیرے علاوہ کسی سے کسی قسم کی عبدیت کسی قسم کی عبادت اور استعانت کا تعلق نہیں رکھتے یہ نعبد و ایاک نستعین ناستاً اللہ تجھى سے مانگتے ہیں اور تجھی سے ہمارا عبادت کا تعلق پہلی بات دوسری چیز یہ میں کوئی نمبر وار نہیں بتا رہا کہ یہ کوئی احادیث میں ایک ہی حدیث میں یہ چودہ گناہ آئے ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ بعض احادیث میں دو آئے ہیں بعض میں چار آئے ہیں بعض میں پانچ آئے ہیں لیکن چونکہ اسی سے متعلق ہے سارے کے سارے تو ان سب کو اگر اکٹھا کر لیا جائے کہ ان کی تعداد چودہ اور بعض میں پندرہ بنتی ہے دوسری چیز جو بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بغیر کسی عذر شرع کے کسی مسلمان سے اپنے دل کے اندر کینا رکھنا جس کے دل میں کی ہوگا عذر شرعی کس کو کہتے ہیں کہ عذر شرعی اس کو کہتے ہیں کہ آپ کی اس سے ناراضگی کی کوئی شرعی بنیاد نہ ہو بغیر کسی شرعی بنیاد کے آپ فقط بدگمانی کی بنیاد پر بغیر ثبوتوں کے بغیر کسی قسم کا کوئی کوئی مستند بات کے فقط آپ کا خیال اور آپ کا وہم ہو یا ویسے ہی حسد ہو یا کینہ ہو یا بکس ہو یا اس کے ساتھ کوئی عداوت ہو اس سے اگر دل کے اندر کینہ ہوگا آپ کے دل میں آپ کے اس کے لیے بکس تو تعالیٰ ہمارے ہوگا اللہ تعالیٰ اسے محفوظ فرمائے تو کہا جا کہا گیا ہے کہ اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی اس کیفیت کے ساتھ یہ کیفیت اللہ جل شاہ کو مسلمان کے دل کی یہ کیفیت کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں سے میلا ہو اللہ جلّہ شاہ کو اس قدر ناپسندیدہ ہے کہ ایسے دل کی جانب اللہ نظر رحمت فرماتے ہی نہیں اور شرط عائد کی کہ اپنے دل کو پاک کرو مسلمانوں کے بکس اور کیلے سے پھر مجھ سے میری رحمت کا سوال کرو پھر مجھ سے مانگو جو تمہیں مجھ سے چاہیے تیسری چیز جو شاید ہم سب کے لیے بڑی الارمنگ ہے اس شخص کا بتایا گیا ہے کہ جو اپنے پائنچے ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے تکبر کی وجہ خو الا دوسری روایات سے پتہ چلتا ہے یہاں کا اظہار کر اپنے پائنچے اہل تکبر کی طرح سے چونکہ یہ قبر کی علامت ہوتا تھا کہ پائنچے لمبے بنائے جاتے تھے اور لوگ اس کو باقاعدہ روندنا وہ سمجھتے تھے تو اگر کمر کی وجہ سے تکبر کی وجہ سے کوئی متکبرین کی صورت بناتے ہوئے اپنے پائنچے ڈفلوں سے نیچے رکھے گا تو چونکہ یہ متکبر سمجھا جائے گا پچھلا جیسے میں نے پہلا عرض کیا کہ مشرق اور اسی طرح بغض اور کینہ رکھنے والا اور متکبر تو تکبر کا تو انسان کو پتہ نہیں چلتا دنیا میں آپ کبھی تجربہ کر کے دیکھ لیں کوئی شخص خود کو متکبر نہیں سمجھتا ہر بندہ اپنے آپ کو متوازے سمجھتا ہر بندہ اپنے آپ کو بالکل ڈاؤن ٹو ارتھ سمجھتا ہے کبر چیز ہی ایسی ہے کہ یہ انسان خود اپنے بارے میں میں نے تو آج تک نہیں سنا کوئی بندہ کہے کہ جی میں بڑا متکبر ہوں جس سے بھی آپ مجھے کہتے ہیں میں تو بڑا ہی متوازن ہوں میں تو کچھ بھی میں تو ایسے بھی. ہر بندہ یہی کہتا ہے تو یہ قبر نامی بیماری آخر کوئی جانوروں میں پائی جاتی ہے یا کسی اور مخلوق میں پائی جاتی ہے انسان تو نہیں مانتے کہ ہمارے اندر کبر ہے تو قبر یا تکبر جو ہے اس کی کچھ علامات ہیں مثلاً لامت یہ ہے کہ ایسا شخص سلام میں پہل نہیں کرتا جو شخص اس بات کا منتظر ہو کہ دوسرا مجھے سلام کرے چاہے وہ اس کا سبارڈینیٹ کیوں نہ ہو اس شخص میں تکبر ہے یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور ہمارے دفاتر کے اندر عام رواج ہے اور ہماری جو عام پروٹوکولز ہیں اس کے اندر کہ جی یہ جو چھوٹا عہدے کا چھوٹا ہے اسی کی ذمہ ہے بڑے کو سلام کرنا اگر اس سے چوک ہو گئی اس کا خیال نہیں رہا بڑا نہیں کرے گا ایسے ہے یا نہیں کبر تو اسی لیے آپ نے فرمایا کہ جو شاہ البادی بلام جو شخص سلام میں ابتدا کرتا ہے بری من القبر وہ کبر سے بری ہے یہ آپ سے اس کی علامت میں آن فرمائی ہے اسی طرح ایک علامت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے پائنچوں کو ٹخلوں سے نیچے اہل تکبر کسی وضع بنا کے رکھتے ہیں تیسری چیز ان کے بارے میں چوتھا کہا گیا کہ ماں باپ کا نافرمان نافرمانی سے مراد یہ آف اینڈ آن کوئی ایسی چیز ہو جانا جس سے والد یا والدہ کو تکلیف پہنچی ہو یہ حدیث کے الفاظ کا مصداق نہیں ہے مصداق وہ ہے کہ جو مسلسل ایسے رویے کا حامل ہو جو والدین کے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں جو مسلسل ایک ایسے رویے کے ساتھ چل رہا ہو کہ صبح و شام ان کے لیے ایزاء اور تکلیف کا باعث ہو اس شخص کے بارے میں آیا کہ جب تک وہ اس چیز میں مبتلا ہے اور اس کے والدین اس سے ناراض ہیں اس رات کا فائدہ اس کو نہیں پہنچے پانچواں آدی شرابی وہ شخص جو شراب کا عادی ہے اور ہر وقت پیتا ہے وہ شخص جب تک اپنے اس گناہ سے توبہ نہیں کرے گا اس کو بھی فائدہ نہیں ساتواں چھٹا ناحق قتل کرنے والا بلا کسی وجہ کے کسی مسلمان کا قاتل کسی انسان کا قاتل اس وہ اگر اس رات میں اللہ جانور سے اپنے اس گناہ کی بخشش مانگے گا کہ, کہ اس بنیاد پر کہ وہ قتل اس کے ذمے ہے اور وہ کہے گی کہ یہ رات میرا اس گناہ بھی میرا بہا لے جائے گی تو ایسا نہیں آٹھواں وہ شخص جو ناحق اور ظلمن بھتہ وصول کرتا ہے بھتوں کا رواج ہوتا تھا ایک زمانے میں آپ کو پتا اور ہم لوگ جنہوں نے زندگی کا بڑا حصہ کراچی میں گزارا تو ہم نے تو اس کو بہت زیادہ فیس کیا دیکھا ہمارے دوستوں تو ناحق بھتے غسول کرنے والا مسلمانوں سے ان کے اموال کو غصب اور ان سے ان سے لینے والا آٹھواں جادوگر جو شخص سحر کے کام کرتا اور جادوگروں کے پاس جا کر ٹونے کروانا اور جادو کروانا کسی کے اوپر خواہ اس جادو سے کوئی فرق پڑے یا نہ پڑے یہ دیکھیں یہ دو الگ الگ کام ہے کسی کا جادو کی کوشش کرنا اور جادو کا مؤثر ہو جانا جادو کا اثر آج کل موستر تو عام طور پہ جادو نہیں ہوتے وہ جادوگر جس طرح باقی سارے شعبوں کے اندر اہل کمال ختم ہو گئے ہیں تو جادوگروں میں بھی ختم ہو گئے جس طرح کے پہلے اور شعبوں کے با لوگ اپنی نہیں پیدا اورے پہلے کی طرح اسی طرح وہ جادوگر بھی اب جو ہے نا وہ دو نمبر قسم کے جادوگر ہیں سارے تو عام طور پر مؤثر نہیں ہوتا لوگ کو وہم ہوتا ہے 99 فیصد ننانوے شادی 9 فیصد میں اپنے تجربے کی بنیاد پ کروں ہمارے پاس آپ سب لوگ آتے ہیں ان مسائل کے لیے یہ جھوٹ ہوتا ہے وہم ہوتا ہے لوگوں کو لگ جاتا ہے پھر میں ہمارے گھر کے اندر ایک گڑیا نکلی اور آٹے سے بنا ہوا بت نکلا اس کے اندر سوئیاں لگی ہوئی تھیں اور سوئیاں اس کی آنکھوں کے اندر تھیں اور تعویذ نکلے ان کے اوپر یہ تھا یہ مسئلہ ہم روز لوگوں سے سنتے رہتے ہیں اس کی پرواہ نہ کیا کریں اور اٹھا کے ان چیزوں کو دفن کر دیں اور پھینک دیں یا پانی میں بہا دیں اور وہ جو منزل ہے وہ ایک دعاؤں کا چھوٹا سا مجموعہ ہے وہ روز پڑھا کرے اور موضطین پڑھ کے اپنے اوپر دم کیا کریں انشاءاللہ کسی ساحر کا سحر آپ کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگا نواں ہے فال نکالنے والا آپ نے دیکھا بازاروں میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں توتے لے کر یا مختلف طریقے لے کر فال نکالتے ہیں تو فال نکالنے والے کی بھی مغفرت نہیں ہوگی جو لوگوں کو فالیں نکال کر ان کی مستقبل کے مستقبل کے حالات بتاتا ہے چاہے وہ ستاروں کے ذریعے ہو یا قرے کے ذریعے یا پرچیوں کے ذریعے جس ذریعے سے بھی وہ نکالے گا دسواں ہاتھوں کی لکیریں دیکھ کر قسمت کا حال بتانے والا وہ شخص لوگوں سے کبھی بھی کسی کو اپنا ہاتھ مت دکھایا کرے یہ ایک عموماً غلط فکر ہاتھ کی لکیر دیکھ کر مستقبل کے حالات بتانا غیب کی خبریں بتانا وہ باتیں بتانا جس سے جس کا علم جو ہے وہ اللہ سبحانہ ہوتا کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہوتا تو اگر کسی کو یہ ہاتھوں کی لکیریں دیکھ کر کوئی غیب کے حالات بتاتا ہے تو وہ وہ وہ شخص بھی اس کے اندر دست شناس جس کو کہتے ہیں گیارہواں موسیقی کے آلات کے ساتھ شغف رکھنے والا طبل اور نرد کا نرد کا لفظ آتا ہے حادیث میں یعنی اس کا ترجمہ بنتا ہے کہ یہ ایک موسیقی کچھ آلات ہیں اس کو بجانے والا گانے بجانے کے ساتھ بہت زیادہ شغل میلہ رکھنے والا بارہواں کا گیا کہ وہ شخص جو حاکم کو بادشاہ کو حکمران کو ناجائز محصولات عوام کے اوپر ناجائز قسم کے ٹیکسیز جو جائز نہ ہوں اور ظلم پر مبنی ہوں ان کی راہیں دکھانے والا ان کی تجاویز دینے والا ان کو اس کی ترغیب دینے والا اس پہ قائم کرنے والا کے لوگوں پر مزید بوجھ کو بڑھایا جائے تیرواں کہا گیا کہ وہ شخص جو اہل حق کی جماعت سے الگ ہو کر اہل حق سے الگ علیحدگی اختیار کر لے اور خود ایک ایک نئی طرز کی بنا ڈال دے ایک نئی طرز کی بدعت کے اندر مبتلا ہو جائے اور اہل حق کا ساتھ چھوڑ دے اور پندرواں کہا گیا چودھواں کہا گیا کہ وہ شخص جو قطر رحمی کرنے والا قطع رحمی کے مطلب تعلقات توڑنے والا مراسم توڑنے والا رشتہ داروں کے ساتھ ایسی طویل ناراضگیاں پالنے والا جس کی بنیاد پر ان کے حقوق نہ ادا ہو سکے بہنوں کو چھوڑ دینے والا بھائیوں کو چھوڑ دینے والا چچاؤں پھوپھیوں خالاؤں سے اپنے تعلقات کو منقطع کر دینے والا ان سے سلا رحمی نہ کرنے والا اس کو قطع رحمی کہتے ہیں یہ چودہ گناہ احادیث کے اندر آتے ہیں کہ کوئی شخص اس سے مبتلا ہو اور اس نے اس سے حقیقی توبہ نہ کی ہو اور جو اس کے اوپر اس توبہ کے بعد جو جو ابلیگیشنز آتی ہیں وہ پوری نہ کی ہوں اور وہ یہ سمجھے اور اس امید میں ہو کہ یہ رات میری بھی مغفرت کر دے گی اور ان چیزوں کے اوپر بھی پانی پھیر دے گی یعنی ان چیزوں کو بھی ختم کر دے گی تو ایسا حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا تو اگر یہ چیزیں ہیں کسی کی زندگی میں تو اس کے پاس موقع ہے کہ وہ اس سے توبہ کرے اور توبہ کر کے جب یہ موقع ایسے موقعے آئیں تو اس وقت وہ توبہ کر کے ان سے الگ ہو چکا ہو اور اس میں مبتلا نہ ہو وہ اس وقت والدین اس سے ناراض ہیں ان کو راضی کر لیں والدین کو راضی کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے رشتے داروں کے ساتھ تعلقات چھوڑے میں ہیں یا توڑے میں تو ان کو جوڑ لے اگر کسی کا مال نہ حق دبایا ہے تو اس کا مال اس کو واپس کر دے کم سے کم اگر سارا واپس نہیں کر سکتا تو مان لے اس سے کہ میں تمہارا اتنا مقروض ہوں اور میں یہ مال تمہیں دوں گا میں تمہیں تسلیم کرتا ہوں اس مال کو اور اس کی ادائیگی کی صورتیں اور شکلیں بنانا شروع کر دے